حي على الفلا <تصفيق> لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادية له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له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 وكل ضلالة في النار من يضع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغباء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللّہ المبارک على محمد وعلى عل محمد کمہ بارک ابراہیم واحل عل ابراہیم الک حمید المجید سبحان کل مولانا علامہ طنا الک انتر علی مرحیم ربش رحل صدری بیسر علی عمری من السانی یفقہ قول بما تعملون. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ قسم قصمہ ارضا قسم کم اللہ برعزت نے جیسے تم سب کی روزی تقسیم کی ہے اسی طرح تم سب کا دین اور اخلاق بھی اسی نے تقسیم کیا ہے جیسے رزق کی تقسیم ہے اللہ کی طرف سے کوئی مالدار ہے اور کوئی غریب اور فقیر ہے اسی طرح دین اور اخلاق کی تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دین کی دولت سے مالا مال فرما دیا اور کسی کو دین سے محروم کر دیا اسی کی تقسیم ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کون سا جسم جنت کی نعمتوں کا مستحق ہے اور کون سا جسم جہنمن کے قابل میور دلّہ بہ خیر فقی و فدین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور دین کی فقہ ادا فرماتا ہے یہ ساری تقسیم اللہ رب العزت کی ہے جس کو چاہے مالدار کر دے اور جسے چاہے فقیر کر دے یہ اسی کے فیصلے ہیں بعض اوقات یہ تقسیم بھی خیر پر قائم ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جس شخص کے بارے میں جانتا ہے کہ مال اور دولت کی کثرت اسے گمراہ کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت عطا نہیں فرماتا تاکہ گمراہی سے محفوظ رہے اور جس کے بارے میں جانتا ہے کہ فقر اور غربت اس کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال دیتا ہے تاکہ یہ بندہ گمراہی سے بچا رہے اور محفوظ رہے تو بعض اوقات رضا کی یہ تقسیم اللہ رب العزت کے ارادہ خیر کی نشاندہی کرتی ہے اور بھلائی کا نتیجہ فراہم کرتی ہے تو الغرض یہ ساری تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور جتنے بھی انسان ہیں دنیاوی مال و ثباب کے تعلق سے ان کی دو ہی قسمیں ہیں کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب ہیں اور یہ تقسیم اللہ عزت کی ہے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غربت ان کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غربت کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے کا دل فخروں یا کوفرا ممکن ہے کہ انسان کو کافر بنا دے کچھ لوگ جو فقر پر صبر نہیں کر پاتے اور شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں اور اس تعلق سے منفی سوچ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کفر کی زندگی میں داخل ہو جائے بغول شاعر کم آقن عقدن آیت مذاہب ہو بجاہل طلقہ مرغوقہ حد الدی العالم ال سعالمنحیر کتنے ہی عالم اور سمجھدار لوگ اپنی معیشت سے پریشان ہیں ان کی معیشت تنگ ہے حالانکہ عقل کی فراوانی ہے اور علم کی کثرت موجود ہے مگر معیشت تنگ ہے اور کتنے ہی جاہل ہیں جو مال و دولت کی فراوانی دے دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے اس تقسیم نے بہت سے اوقالہ کو کفر کی وادی میں دھکیل دی اور زندیق بنا دی کہ یہ کیسی تقسیم ہے کہ جو عقل و خرت کی دولت سے مالا مال ہیں وہ فقیر ہیں اور جو محض جاہل ہیں وہ دنیا کے اسباب اور معیشت کی پختگی سے مالا مال ہیں یہ سوچ سوچ کر بہت سے لوگ زندی بن گئے اور کافر بن گئے تو جو لوگ فقر پر صبر نہیں کر پاتے یقیناً یہ فقر ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے اور ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے اور اگر ایک بندے کو فقہ دین حاصل ہو اور دین کی سمجھ حاصل ہو تو اس فقر کو وہ اپنے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بنا سکتا ہے فقر پر صبر کر کے اور فقر پر استقامت اور عظیمت کا راستہ اختیار کر کے اسی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کی رضا کا فیصلہ قرار دے کر کہ میں اللہ کی تقسیم پر رادی ہوں اور اس کی تقدیر پر رادی ہوں اس کی رضا پر رادی ہوں اور پھر وہ اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کر لے یقیناً یہ راستہ سب سے بہترین ہے جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر آپ چاہیں تو یہ سارے پہاڑ جو آپ کے ارد گرد ہیں انہیں سونے کا بنا دیا جائے اور آپ کو دے دیا جائے آپ جہاں جائیں یہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں جتنا چاہیں آپ بانٹیں اور تقسیم کریں اور جس طرح چاہیں آپ تصرف کریں یہ کینکریاں ہیرے اور جواہرات بن جائیں یہ ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے یہ سونا اور چاندی اور جواہرات پسند نہیں ہیں میری تو خواہش ہے کہ مجھے ایک دن کھانا ملے اور ایک دن میں بھوکا رہ تاکہ اس بھوک پر صبر کر سکوں اور کھانے کی ان والوں پر تیرا شکر ادا کر سکوں اور یوں میری زندگی صبر اور شکر کے منج پر گزرے تو اگر اس فقر پر اللہ تعالی صبر کی توفیق دے دے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے اگر فقر پر صبر کی توفیق مل جائے جیسا کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور تادم حیات صبر کیا حتیٰ کہ جب آپ کی وفات ہوئی توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و درہ مرہون جو سلاثی نسائن آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی درہ صرف تیس سا کھجوروں کے عوض میں ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی یہ آپ کی معیشت آپ کی درا گروی رکھی ہوئی تھی اور صرف تیس سا کھجورے آپ نے اس گروی کے عوض میں ادھار لی تھی بلکہ آپ کی زندگی کا آخری دن وہ ایام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی رانحہ کے گھر میں گزرے تھے اور مریض کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کمرے میں تاریکی نہ ہو روشنی ہو مگر پیارے بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور وہ تیل پڑوسن سے ادھار لیا گیا تھا آخری رات تھی وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے روز آپ کا انتقال ہو گیا یہ صبر و عظیمت کی ایک انتہا ہے جو اللہ کی توفیق سے آپ کو حاصل ہوئی یقیناً اگر فقر پر صبر کی توفیق مل جائے تو اس سے بہتر کوئی مقام نہیں اطلاع تو عدل جنت اکثر اہل حن فقرا وطلاع تو فن نار فرعی دکثر اہل فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو جنت میں فقرا زیادہ تھے اور مالدار کم تھی اور جہنم میں جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھی اور مردوں کی تعداد کم تھی یہ حدیث بھی فقر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اور وہ حدیث بھی جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فقرا جو ہیں وہ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے بلکہ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں دو افراد کا ذکر ہے دونوں دوست تھے ایک مالدار تھا اور ایک فقیر تھا دونوں کا حساب ہوا اور دونوں کامیاب قرار دے دیے گئے اور دونوں کو جنت کی طرف روانہ کر دیا گیا جب جنت کے دروازے پر پہنچے تو فقیر کو جنت میں بھیج دیا گیا اور مالدار کو روک لیا گیا اب وہ فقیر اپنے دوست کو جنت میں تلاش کر رہا مل نہیں رہا اور پھر اس مدت مدیدہ کے بعد پانچ سو سال کا ذکر آتا ہے اسے جنت کا داخلہ نصیب ہوا فقیر نے مالدار سے پوچھا تم کہاں تھے تو اس نے کہا کہ لقت حوث تو واحدہ کا محبن کری ہن تمہیں جنت میں بھیج دیا گیا اور مجھے روک لیا گیا اور وہ روکنا میرے لیے بڑا برا اور بڑا حوالناک تھا لقت سالمن عارق مجھے ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا اور میرا پسینہ بہنا شروع ہو گیا اتنا پسینہ بہا اتنا پسینہ بہا ایک ہزار پیاسے اونٹ اس پسینے سے سیراب ہو سکتے تھے تو یہ حدیث بھی فقر کی فضیلت کی دلیل ہے کیونکہ فقر پر صبر بہت اونچا مقام ہے ان نماعی وفت صابر بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جاتا ہے جو صابرین ہیں ان کا اجر و ثواب اس کا کوئی حساب ہی نہیں کوئی جانتا ہی نہیں کہ ان کے حساب اور ان کے اجر کی مقدار کیا ہے یعنی ہر نیکی کی اجر کی مقدار معلوم ہے فرشتے جانتے ہیں مگر صبر کہ اجر کی مقدار کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اس حساب سے واقف ہے لیکن کوئی مخلوق صابرین کے اجر کی مقدار کو نہیں جانتی اسی لیے صبر کا ایک مقام روزہ ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مذکور ہے کہ اس ولی وانا اجزی میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اس کی جزا کوئی نہیں جانتا ملائکہ بھی نہیں جانتا اس کا عجر اور بدلہ میں ہی دوں گا تو یقیناً یہ دلائیں فقر کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں بشرطے کے اللہ تعالی صبر اور عظیمت عطا فرما دے اور وہ بندہ کسی منفی سوچ میں مبتلا نہ ہو بلکہ اللہ کی تقسیم پر رادی ہو اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر خوش ہو اور اس کا دل سکینت ایمانی سے بھرپور ہو لبریز ہو کوئی شکوہ نہ ہو کوئی اندیشہ نہ ہو یہ مقام سب سے اونچا ہے اس کے بعد مالداری ہے اور دنیا کا غنا ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں کچھ مالدار وہ ہیں جو اس مال کو اللہ کا مال قرار دے کر اپنے بات جیسے محض اللہ کی امانت قرار دیتے کہ پربردگار کی امانت مجھے حاصل ہوئی ہے اور میں نے اس مال میں تصرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے اس کا مالک میں نہیں اس کا مالک اللہ رب العزت ہے اور اس کا خرچ اور اس کا صرف میری مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ اس مال کے مالک کی مرضی سے ہوگا یہ لوگ بڑے باقیدہ ہیں اور ان پاکیدہ ہاتھوں میں پاکیدہ مال بہت بڑی نعمت اور بندہ اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑی رضا اور محبت حاصل کر سکتا ہے یہ مال کی بہتات اور مال کی کثرت تباہ کن بھی ہے اور بندے کی عظیمت کا باعث بھی ہے اور اس کی عظمت کا باعث بھی ہے دونوں احوال موجود ہیں کچھ لوگ مال حاصل کرتے ہیں کماتے ہیں کچھ تو اس قدر بد نصیب ہیں کہ وہ حصول مال میں حلال و حرام کی تمیز بھی بٹھا دیتے ہیں اور اسے فراموش کر بیٹھتے ہیں حالانکہ رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے لئی جنت الحمن نبط مر حرامن الحم اللہ بھی نبط مر حرامن فنار اولا کہ جو گوشت حرام جو گوشت حرام سے بنتا ہے حرام سے بڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا انسان کا جو خون اور جو گوشت حرام مال سے بنتا اور پیدا ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا وہ گوشت خبیز ہے ناپاک ہے نجس اور نجس چیز جنت میں جا ہی نہیں سکتی ایسے گوشت کی حقدار جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے تو کچھ لوگ تو مال کے قسم میں حلال و حرام کی تمیز فراموش کر بیٹھتے فرمایا کہ لن دول قدم اپنے آدم یام القیام حت تایوس خمس کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ایک بال کے برابر بھی نہیں سرک سکے گے جب تک اللہ تعالیٰ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دیتے فیمہ حمزہ ایک پوری زندگی کا حساب کہ یہ کہاں گزاری وہ ان شباب ہی فیمہ ابلا دوسرا جوانی کا حساب یہ کہاں کو سیدھا کی وہ مال ہی بنعین اقتصبہ تیسرا مال کا حساب کہاں سے کمایا اور چوتھا و فیمہ ان اور کہاں خرچ کیا اور پانچواں سوال ان عمل ہی فیمہ علم جو تم کو علم دیا گیا اس علم کے مطابق عمل ثابت کرو اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ نمازیں فرض ہیں تمہاری عمر ستر اسی سال کی تھی اسی سال کی عمر کی ایک ایک نماز ثابت کرو بڑا کٹھن حساب ہو جائے گا جب عمل کے حساب کی باری آئے گی اسی سال تمہاری عمر تھی اتنے روزے بنتے ہیں ایک ایک روزہ ثابت کرو تمہارا اتنا مال تھا جس کو ہم نے گن رکھا تھا اس مال کی یہ زکوٰۃ بنتی ہے وہ ثابت کرو تو اس علم پر عمل کا حساب ہوگا تو یقیناً دو سوال جو ہیں وہ مال کے تعلق سے ہیں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ مال کی بہتات اور مال کی کثرت یہ مغلک بھی ہو سکتی ہے اور بندے کی خیر خواہی کا باعث بھی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وحید اللہ کلََ جماعم ویل ہو بربادی ہو اور ایک تصویر کے مطابق جہنم کا طبقہ جس کا نام ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو تعین ہے اور جس کا مال کے ساتھ تعلق یہ ہے جمع مالم و کہ مال جمع کرتا اور گن گن کے رکھتا ہے تجوریاں بھر بھر کے رکھتا ہے اور مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے ایسے انسان کے لیے ویل ایسا ایسے انسان کا انجان تو مسلسل بربادی کی طرف جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحکمت التکاثر حتیٰۃ زرتم المقابر تمہیں غافل کر دیا کثرت مال کی طلب اور حرص نے مال تمہیں دیا گیا مگر چوں چوں مال کی عطا ہوتی تو تو مال کا حرص تمہ لالچ اور محبت بڑھتی جاتی منہومان لا عن دو حریث ایسے ہیں جو کبھی سیر ہوتے ہی نہیں مرحوم فی دنیا اور مرحوم منفر من علم ایک دنیا کا حریث اور دوسرا علم کا حریث ایک دنیا دار کبھی دنیا کمانے سے سیر نہیں ہوتا اور دوسرا علم کا حریث علم پڑھتا جاتا ہے پر کبھی وہ سیر نہیں ہوتا کبھی اس کو سیرابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ جو جو علم میں آگے بڑھتا ہے تو, تو علم کی تشنگی بڑھتی جاتی ہے اور یہ جو علم کا حریث ہے اس کے بارے میں فرمایا وہ امّہ صاحب العلم فیاض داد اور جو علم کا حریث ہے وہ جیسے جیسے علم حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے رحمان کی رضا اس کے لیے بڑھتی جاتی ایک مسئلہ معلوم ہوا اللہ کی رضا حاصل ہوگی ایک حدیث بڑھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی دوسری حدیث بڑی اللہ کے لذا اور بڑھ گئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے اونچا مقام طلبہ دعلم کا ہے یہ جو بچے ہیں مدارس کی زینت سب سے اونچا مقام ہے آٹھ نو سال بڑے صبر کے ساتھ مدارس میں گزارتے ہیں اور روزانہ ان کا علم بڑھتا جاتا ہے اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں اپنا علم بڑھاتے ہیں اور جو جو علم بڑھتا ہے تو, تو رحمان کی لذا بھی بڑھتی جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کا حریص فرمایا کہ الحاق متکاتر حد تردم المقابل کثرت مال کی طلب نے تمہیں قافر کر دیا اچانک ایک دن آیا موت نے اپنے پنجے سینے میں گاڑ دی اور تمہیں قبر میں پہنچا دی اب وہ سارا مال کہاں گیا ہاں سارا مال وہ رسا بانٹ رہے ہیں. کسی وارث نے کبھی نہیں کہا کہ ایک روپیہ ہی کم از کم اس کی قبر میں ڈال دو بڑی محنت سے کمایا ہے اس نے ہرگز کس نے وہ رسا اس مال کو بانٹ رہے ہیں اور وہ خود اس مال کا حساب دے رہے اتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب طویل ہوگا یہی وجہ ہے کہ ایک مالدار پانچ سو سال بعد جنت میں داخل ہوگا فقیر کی بنسبت تو پھر کیا مال نہ کمایا جائے مال جمع نہ کیا جائے مال گن گن کے نہ رکھا جائے یہاں مسئلے میں تفصیل ہے دو صورتیں وہ لوگ جو مال کماتے ہیں گن گن کے رکھتے ہیں اور ان کے دل میں مال کی ہرس وہ انتہائی مضموع میں لیکن جو لوگ مال کماتے ہیں رس کے حلال ان کی تگ و دو کا حاصل ہے اور دل میں مال کی ہرس نہیں ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کی ندا حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ اتنا خرچ کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو بندوں کی ریس آتی ہے میں ان پر رشک کرتا ہوں کاش میں بھی ویسا بن جاؤں یہ ترغیب کا مقام ایک قاری قرآن حافظ قرآن جو قرآن پڑھتا ہے دن رات پڑھتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہے فرمایا کہ مجھے اس پر رشک آتا ہے ریس آتی ہے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ مال کو دن رات خرچ کرتا ہے مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو اس مال کو خرچ کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مجھے اس پر رشک آتا ہے تو یہ مال جمع کرنا مایوب بھی ہے اور محمود بھی ہے جو لوگ مال جمع کرتے ہیں صرف مال کے حرص کی خاطر اور اس کو روکے رکھتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے یقیناً وہ وید اور بربادی کے مستحق ہیں لیکن جو لوگ مال کماتے ہیں مال جمع کرتے ہیں یقیناً اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہم وقت آنے پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں دین اسلام پر کفر کی جلغار ہوتی ہے تابڑ طور حملے ہوتے ہیں جب ایسا وقت آ جائے موقع آ جائے اپنے تجوریوں کے دروازے کھول دیں دین اسلام کی مدد کے لیے اور کفر کے حملوں کو مونگ توڑ جواب دینے کے لیے تو ایسے لوگوں کے لیے مال کمانا دن رات محنت کرنا اور خزانے جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا یقیناً محمود ہے اور قابل تعریف ہے ان کے دلوں میں مال خرچ کرنے کی نیت اور حرص موجود ہے اور اس تعلق سے مال خرچ کرنے کی محبت موجود ہے انسان اگر مال نہ کمائے تو کھائے گا کہاں سے اور اس کے بچوں کی کفالت کہاں سے ہوگی اور مال اگر جمع نہ کرے تو زکوٰۃ اور صدقہ کہاں سے دے گا اگر کمایا ہوا مال خرچ کرتا جائے اور جمع نہ کرے تو وقت آنے پر صدقہ کہاں سے دے گا خرچ کہاں سے کرے گا زکوٰۃ کہاں سے دے گا اور یقیناً مال کا نفع اور مال کا خرچ یہ اللہ کی بہت بڑی ندا کا موجب ہے خوشخبری کا موجب ہے اور مال خرچ نہ کرنا یہ بہت سی وعیدوں کا استحقاق پیدا کرتا ہے قرآن ایک آیت اس بارے میں فیصلہ کن جو ہے وہ امر فراہم کرتی ہے اللہ دن یکون صاحب في ولائ الفقون حافی بلّہ علیم جو لوگ چاندی اور سونے جمع کرتے ہیں اور ماسک جمع کرتے ڈھیر لگاتے ہیں ولا في حافیص عبید اور ان کو اللہ راہ میں خرچ نہیں کرتے تو جمع کرنا کم معیوب ہے جب خرچ نہ کیا جائے اگر جمع بھی کریں اور خرچ بھی کریں تو پھر یہ معیوب نہیں بلکہ محمود ہے کہ انسان اس نیت سے مال سمیٹ کر رکھے جمع کر کے رکھے وقت آنے پر اپنے اہل عیال پر خرچ کر سکے اور وقت آنے پر اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے کسی بخل کے بغیر کیونکہ بخل تو سب سے بڑی بیماری ہے تو جو لوگ اس لیے مال جمع کرتے ہیں کہ ان کو خرچ نہیں کرتے دنیا کی شہرت اور مالی ایک ریا کاری اور اپنے مال کی دھاک دنیا پر قائم کرنا اور خرچ نہ کرنا مال کو روکے رکھنا پبشر ہوں بے اذاب علیم انہیں بشارت و درد عذاب کی یوم یوم علیہ نار جہن فتوا جبا ہوں جنوب ہو بذہ ہو ہاد ماں کنس تم نے انفوس تم قیامت کا دن ہوگا تمہارے اس سونے اور چاندی کو راڈے بنا کر جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا جو تم نے مال جمع کیا اور سمیٹا اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا مال کا حق نہ کیا تو قیامت کے دن سارے مال کو سلائیاں اور راڈے بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا فتوکو بے جبا ہو مجنوب اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمروں کو مسلسل اس مال سے اس مال سے داغا جائے گا ان راڈوں سے داغا جائے گا اور یہ اداب علیم ان پر قائم رہے گا تو یقیناً یہ مجھ خسران ہے اگر مال سے محبت ہو اور مال کا قصب ہو اور مال کو جمع کیا جائے اور خرچ کرنے کی نیت نہ ہو اور خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو یہ سوچنا ہو کہ یہ مال میرا نہیں بلکہ میرے رب کا ہے اور اس مال کے تعلق سے جب بھی رب کا فرمان آئے گا اس کو خوب خرچ کروں گا یہ نیت اگر پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ مال پھر محمود ہوگا اور بندے کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا عثمان قدیر ضی العین ہو صاحب البلائیت تھے یعنی ملینوں بلینوں مال کے مالک تھے مگر اسی مال نے ان کے لیے کئی موقعوں پر جنت کی بشارت کے اسباب فراہم کیے بعد علماء نے ان مواقع کو شمار کیا ہے کہ جناب محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان قدر زیران کو سات موقعوں پر جنت کی بشارت دی تھی اس مال کے خرچ کرنے کی بنا بلکہ ایک موقع پر جب آپ نے جیش اسرا میں تعاون کیا تھا تبوک کا سفر تھا اور مال کی قلت تھی عثمان قدر ہونس سو ہزار لدے فدے اونٹ جو ہیں وہ فراہم کیے اور ہزار سونے کی اشرفیاں اللہ کے پیارے پہ کی جھولی میں لاگر بخیر تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماں ضر الفراض آج کے بعد عثمان جو چاہے عمل کرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا نیکی کرے یا گناہ کرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا عثمان کے آج کا عمل جنت کے داخلے کے لیے کافی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر گناہ بھی کرتے رہیں تو ان کو نقصان نہیں ہوگا یقیناً نقصان ہوگا مگر پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ عثمان نے ایسی نیکی کی ہے ایسی نیکی کی ہے کہ اللہ تعالی نے عثمان کے دل کو اور عثمان کے عمل کو تخوا پر بند کر دیا ہے اب عثمان گناہ کر ہی نہیں سکتا بعض بندے ایسی نیکی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں نیکی کا صلاح یہ دیتا ہے کہ ان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے اور اس نیکی کا صلاح یہ دیتا ہے کہ اور نیکیاں کھول دیتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے کچھ لوگ ایسے گناہگار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی صلاح یہ دیتا ہے کہ ان پر اور گناہ کھول دیتا ہے وہ گناہوں پر اتراتے ہیں اور وقتی ایک چسکا حاصل کرتے ہیں کہ ہم تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ گناہوں میں لطف ہوتے ہیں اور پروردگار کی طرف سے یہ سزا ہوتی ہے کہ یہ شخص اس قابل ہی نہیں کہ اس کو نیکی کی توفیق دیجیے ایک گناہ کرتا ہے دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے دوسرا کرتا ہے تیسرا گناہ سامنے ہوتا ہے نیکی کی توفیق نہیں ملتی نماز نہیں پڑھتا مانا اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ شخص نماز پڑھے اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ شخص میرے سامنے سجدہ کرے یہ شخص میرے سامنے قیام کرے اللہ چاہتا ہی نہیں تو یہ بہت بڑی بھیانک سزا ہے تو سیدنا عثمان سنی رضی عنہ کے بارے میں عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ تذکیہ ہے محمد رسول اللہ صنف کی طرف سے کہ عثمان نے آج ایک ایسی نیکی کر لی ایسی نیکی کر لی کہ اس نیکی کے بعد عثمان کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی اور اللہ گناہوں سے دور کر دے گا اور نیکی اور تقوی پر کاربند کر دے گا ان کے دل کو ان کے دماغ کو ان کے عمل کو اللہ رب العزت تقوی کے کاموں پر محسور کر دے گا تو یہ عظیم الشان نیکی مال کے تعلق سے ہے تو یقیناً مال کو جمع کرنا اور بوقد ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا امر محمود ہے اگر جمع نہیں کرے گا تو خرچ کیسے کرے گا جو مال آئے خرچ کرتا جائے اور جو مال آئے کھاتا پیتا جائے اور جمع نہ کرے تو خرچ کیسے کرے گا اس موقع کے لیے مال کو جمع کرنا گن گن کر رکھنا اس نیت کے تحت کہ اللہ کے رضا کے مواقع آتے رہتے ہیں اور دیر اسلام پر بادل کی جلغار ہوتی رہتی اس وقت کے لیے میں اپنے مال کو محفوظ رکھوں اور خرچ کروں یقیناً اس نیت کا بھی اجر ہے اور اس عمل کا بھی اجر ہے اور یقیناً یہ شخص بڑا ہی قابل تعریف ہے جو مال کماتا ہے اور سمیٹتا ہے اور جمع کرتا ہے تاکہ میں وقت ضرورت اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس مال کو خرچ کر سکو اور یقیناً بعض لوگ ایسے ہیں جو اس مال کو خرچ کرتے ہیں اور ایک ہی چشت میں جنت میں پہنچ جاتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ سب نے فرمایا کم میں نے اس دن محلّہ تلّی میں اس وقت جنت کے ایک منظر کو دیکھ رہا ہوں اور جنت میں پھلوں کے خوشے دیکھ رہا ہوں جنت میں پھلوں کے خوشے اور ہر خوشے پر ہر پھل پر میرے ایک صحابی کا نام لکھا ہوا ہے اس کا نام ابو ابوتحدہ رضی اللہ عنہ کہ یہ سارے خوشے یہ سارے ڈھیر ابوتحدہ کے ہیں ابو ابوتحدہ نے کیا کیا تھا ایک دن کھڑے کھڑے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا دراصل ایک شخص کا باغ تھا اس باغ میں ایک انصاری کا درخت تھا وہ اپنے درخت کی دیکھ بھال کے لیے بار بار باغ میں آتا اس باغ میں اس کے و عیال بھی رہتے تھے تو اس کے باغ میں آنے کی بنا پر بے پردگی ہوتی اس نے پیغمبر السلام سے کہا اس سے کہیں اپنا یہ درخت مجھے بیچ دے یا صدقہ دے دے اس نے نہ مانا نہ ہوا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ درخت اس کو دے دو میں اس کے عمز جنت کے ایک درخت کا آمادہ کرتا ہوں اگر پھر بھی وہ آمادہ نہ ہو سکا ابو تہدا یہ بات سن رہے تھے اس شخص کو خلوت میں لے گئے جس کا وہ درخت تھا اور کہا کہ میرا باغ تم جانتے ہو کہا کیوں نہیں کہ تمہارا باغ تو مدینے میں ضرور المثل ہے پھلوں سے ڈھکا ہوا گھنا باغ جس میں چھ سو درخت ہیں کہا کہ اگر وہ اپنا ایک درخت مجھے دے دو اور میرا یہ سارا باغ لے لو اس سودے پر آمادہ ہو ہکا پکا وہ حیران و پریشان کہا میرا ایک درخت اور کہاں یہ چھ سو درخت اس نے کہا میں تیار ہوں پھر وہ رسول اللہ سب کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سودا یہ سودا میں کر لوں اس شخص کے ساتھ جس کا یہ باغ ہے اس کے باغ میں اس کا درخت ہے کہ سودا اگر اس سے میں کر لوں تو جنت کے درخت کی مشارت میرے لیے بھی ہے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے میں وہ درخت اس کو دیتا ہوں وہ درخت میں نے خرید لیا ہے اور میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں کھڑے کھڑے یہ سودا کر لیا اپنے باغ میں گیا اپنی بیوی بی امید اہدا کو بلایا اور باقی کہ اخروج الد باغ سے باہر آ جاؤ کیوں کہا کہ اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا کیوں نہیں رہا ہم نے یہ بیش دیا ہے کہا کس کہ قیمت کے حفظ فرمایا کہ جنت کے ایک درخص کے حفظ بی بی باہر آگئی اور کہا کہ ابو تحدا یہ عظیم سودا آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جنت کے ایک درخص کا سودا کر لیا اور جنت کے ایک درخص کا آپ نے جہب و قیمت ادا کر دی رسول اللہ سبحانہ رہا کب من عذق معلق اللہ متحدہ جنت کتنے ہی جنت میں باغات دیکھ رہا ہوں اور پھلوں کے خوشے دیکھ رہا ہوں اور ہر پھل پر ابو تہدا کا نام لکھا ہوا ہے تو یقید یہ پورا باغ ان کی ملکیت تھی اور ان کی ایک جمع پونجی تھی یہ مادروں نے جمع کیا سمیٹا اور وقت آنے پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور ان کے لیے کتنی بشارت کا باعث بنا اور ان کے لیے جنت کی خوشبری کا باعث بن گیا اور اللہ کے بیربر نے فرمایا کہ جنت میں ہوشیں بکھرے پڑے ہیں ہر پھل پر متحدہ کا نام لکھا ہوا تو مال جو ہے وہ اس کی کثرت معیوب بھی ہے اور محمود بھی ہے اگر ایک انسان مال کماتا ہے برائے مال تو پھر اس کے لیے معیوب ہے اسی معنی میں رسود اللہ نے فرمایا کہ دنیا دنیا بہت میٹھی ہے اور سر سبز ہے بہ ن اللہ مستقل حکم اللہ رب ال تمہیں دنیا میں بھیجتا ہے پیدا کر کے بھیجتا ہے اب دنیا تمہارے سامنے موجود ہے اور دنیا کے اندر تم موجود ہو فیم طور اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو تمہارا مال نہیں دیکھ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے تمہارے عمل کو دیکھتا ہے فتح گ النیا فتح گ الصاب فن اول فطن کان تم دنیا سے بچو کیونکہ دنیا کی آزمائش اور مار دول کی کثرت یہ تباہ کن ہو سکتی ہے اور بہت کم لوگ ہیں جن کو دنیا حاصل ہو اور ساتھ ساتھ کی زندگی ملے اور اللہ کے لذا حاصل کرنے کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی زندگی ملے مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی کثرت کو حاصل کرنے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں دین حق سے بھٹک جاتے ہیں اور دنیا کی کثرت ان کی بربادی اور ان کی ہلاکت کا موجب بن جاتی ہے اس معنی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہے لیکن جو لوگ دنیا کماتے ہیں جمع کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کے وقت آنے پر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقیناً یہ دنیا ان کے لیے بڑی بشارتوں کا باعث بن جائے گی اور بہت سے زیادہ اللہ کے لذا کا موجب بن جائے گی افلاح المعم نعون میں جہاں معمِ نین کے لیے فلاح کا پروگرام ذکر کیا گیا اور میکلین فی اموالم حق و محلوم لائل یہ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جن کے مالوں میں حق ہو حصہ ہو ساحل کے لیے اور محروم ان کے لیے اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں صدقہ جاریہ کے راہ میں تاکہ رہتی دنیا تک یہ مال ان کے لیے اجر کے حصول کا باعث بنا رہے تو اللہ باغ میں دنیا کا مال اور دنیا کے فخر کے تعلق سے جو ایک منہج مستقیم ہے اس کے تعین کی توفیق دے دے اگر فقر ہو تو وہاں بھی ہم استقامت اور عظیمت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اگر مال کی کثرت و بہتات ہو تو وہاں بھی ہم استقامت اور عظیمت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اللہ پاک میں ہر گھڑی اور ہر موقع کے لیے جو قولِ فصل ہے اللہ کی رضا جوئی کا اس کے حصول کی توفیق اداف رمادے اقول قولی هذا اخلیٰ حادہ وسط علیہ واہردابانہ الحمد رب الربرعالم الحمدللہ للہ وصلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ وبعد یہ تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے بہت سے دوستوں نے اپیل کی ہے بیماروں کی دعائیں صحت کے لیے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کے جو بیمار ہیں صحتِ کاملہ اور دائمہ تھا دا فرما دے اور اللہ ربیض ہر شر سے محفوظ رکھے یہ آج کا اعلان بڑا اہم ہے یہ ہمارے دوست اور ساتھی ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ان کا تعلق لاہور سے ہے انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا تشکیل دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آتے ہیں بہت سے عیسائی ہندو کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں مگر اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں اور کوئی ملجا اور ماں نہیں گھر نے نکال دیا برادری نے نکال دیا اور بھٹکتے پھرتے ہیں اور دوبارہ وہ اسلام سے منحرف ہو کر کفر کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے ڈاکٹر تسمی صاحب نے ان نو مسلم افراد کے لیے ایک ادارہ تشکیل دیا اور ان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ کالونی تعمیر کی تاکہ ان کو رہیش مہیا کی جا سکے اور ساتھ ادارہ جہاں ان کو عقیدے کی توحید کی اور دین کی تعلیم دی جا سکے اور پھر ان کی ایک مسلسل کفالت ہو اور پھر آگے چل کر ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ دین کی استقامت کے ساتھ ساتھ دنیاوی روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں تاکہ ہر وقت وہ سائل نہ بنے رہیں اس کے لیے ان کا بڑا ایک مربوط اور جامع پروگرام ہے پچھلے دنوں یہاں کراچی تشریف بھی لائے تھے اور ممکن ہے بہت سے دوست ان کو جانتے بھی ہوں تو آج ان کے لیے اپیل کی جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا جو نو مسلم لوگ ہیں ان کی اگر کفالت کی جائے اور ان کی مدد کی جائے تو یقیناً یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایسے لوگوں کی استقامت کا باعث بنے گا جو لوگ اپنے کفر کو چھوڑ کر ہمارے دین میں داخل ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے یہ پروگرام بڑا جامع ہے اور بڑا ایک مربوط ہے اس میں شامل ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اتفاق سے آج مضمون یہی چل رہا تھا کہ جو لوگ ایسے مواقع پر اللہ کے مال خرچ کرتے ہیں تو وہ اپنے اس عمل کو اللہ کی ندا حاصل کرنے کا موجب اور ذریعہ بنا لیتے ہیں تو ساتھی آج باہر موجود ہوں گے آپ بھرپور تعاون کیجئے اللہ پاک توفیق بھی دے اور قبول بھی فرمائے اور اللہ اس تعاون کو صدقہ جاریہ بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے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 اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم ظهر من خضر دين محمد صلى الله عليه وسلم فاجعلنا فلا اللهم انصر الاخوان المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخوان المجاهدين في كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت السبيل العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على النبي